ان میں سے پہلی بات مہمان نوازی کرنا سی نالی رزلانو کتنے مہمان نواز تھے حیرانی ہوتی ہے سائل کو منع نہیں کرتے تھے مہمان کا اکرام کیا کرتے تھے اللہ تعالی شاد حدیث پاک میں آتا ہے من کا یؤمن باللہ والیوم آخر فل یق جو قیامت کے دن کے آنے پر یقین رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے اللہ رب العزت نے اس کو بڑی برکت عطا کی ہے چنانچہ علی رضلانوں کا محبوب کام تھا مہمان نوازی کرنا سبحان اللہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک مرتبہ آپ کے ہاں مہمان آیا جو یہودی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھہرا لیا رات کو جب کھانے کا وقت آیا تو آپ وسلم نے اس کے سامنے بہت سارا کھانا لا کر رکھا کہ جتنی بھوک ہوگی یہ کھا لے گا اس اللہ کے بندے نے اتنا کھایا اتنا کھایا کہ اوور ایٹنگ خوب کر بیٹھا حتیٰ کہ جب رات کی ہوئی تو وہ سویا پیٹ خراب ہو گیا اور صبح و فجر کے وقت اس کے جو ہے وہ اس, کے اس, اس, اس, اس کے جسم سے نجاست خارج ہوئی یوں سمجھیے کہ اس نے پاخا نہ کر دیا کپڑے بھی خراب ہو گئے اور بستر بھی خراب ہو گیا تو وہ چپکے سے اٹھ کے بھاگ گیا چلا گیا کہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے باہر جا کر جہاں پانی تھا اس نے کپڑے دھوئے بدن دھویا صاف ستھرا ہوا پھر جب جانے لگا اپنے گھر اس کو پتا چلا اوہو میں تو فلاں چیز کمرے میں بھول آیا ہوں تو وہ واپس لینے کے لیے آیا حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ جو نجس بستر تھا اس کو دھو رہے تھے حیران ہو گیا کہ ان کے دل میں مہمان نوازی کی کیا انتہا ہے اس عمل کو دیکھ کے وہ یہودی مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کون کے والی تھے وہ ایک مہمان کا اگر پخانہ بھی نکل جاتا ہے اور بستر جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے گندا ہو جاتا ہے تو اپنی بیوی کو نہیں کہتے کہ اس کو دھو بلکہ مہمان کی نجاست کو مبارک ہاتھوں سے خود دھوتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کر دی لوگو مہمان کا اتنا حق ہوا کرتا ہے